أعوذ باللہ من یا دین اما نو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وبتا ہو الہ الوسیلہ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو و جاہدو فی سبیلی ہی اور اس کی راہ میں جہاد کرو لا اللہ کو متفل ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس آیت میں تین حکم دیے ہیں ایک کہ اللہ سے ڈرو دوسرا اللہ کا قرب تلاش کرو اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو اللہ سے ڈرو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کو مانو شریعت پر ایمان لاؤ کیونکہ اللہ کے عرب کے حصول کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے سوا کوئی اور وسیلہ اور راستہ نہیں وسیلہ کہتے ہیں قرب کو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو اس کا وسیلہ کہا جاتا ہے اب اس مقصد کے لیے کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی سے نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی سے دعا کروانا جائز ہے سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی کو نابینا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشتا اگر تو چاہے اگر تو کہے گا تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں گا لیکن اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اگر تو کہے گا تو دعا کر دوں گا لیکن صبر کرنا تیرے لیے بہتر کہتا ہے جی آپ دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر دو رکعت نماز پڑھ اور نماز پڑھ کے پھر تو یہ دعا کر اے اللہ انی اتاوجہ ہو اڑئی کا بھی کا میں تیرے نبی سمیت تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اور میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں مانگ رہے ہیں تو اسے قبول کر لے فشفیا ان کی شفات میرے حق میں قبول کر لے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں دعا کروں گا اسے بھی کہا تو بھی بدو کر دو رکت نفل نماز ادا کر اور تو بھی دعا کر یہ ہے طریقہ کار کسی نیک بزرگ کا وسیلہ حاصل کرنے کا کہ اس سے دعا کی درخواست کی جائے اور پھر درخواست کرنے والا خود بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گداز ہو کہ اے اللہ جو وہ میرے حق میں دعا کر رہا ہے تو وہ دعا قبول فرما پا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا دینا علم الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اس دوران ان کے دور خلافت میں قحط پڑا اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ دعا کریں اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ انا پنا نہ تبسل علیہ کا بھی نبی پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے انا پنا نہ توسل و علی کا بھی نبی ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیرے حضور پیش کرتے تھے لیکن اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تھا انا نہ توسل و کا بھی اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلے کے طور پہ لے کے آئے ہیں دعا کروانے کے لیے تو, تو ہمیں بارش دے دے اللہ تعالی نے ان کو بارش دی کہت سالی ختم ہو گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن حنیف کو جو طریقہ کار سکھایا تھا وہی طریقہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العبی جو چچا ہوتا ہے یہ باپ کے برابر ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو تھے نہیں زندہ ان کے چچا تھے موجود تو اس قرابت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سگنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا آ کر رہی کہ یہ نبی کے قرارت دار ہیں نبی کے صحابی بھی ہیں تو یہ انداز اور طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ وسیلہ کا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ ہوا کے اسماء حسنا اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا وسیلہ پیش کرے اہلا تو رزا پہ رضا قطع کا اہلا تو قادر ہے قدیر ہے میرا یہ کام کر دے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو وسیلہ بنایا جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولی اللہ فد روح بیا اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا ماں ہو تو اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعامہ کی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے اکثر دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ ہے بڑی معروف اور مشہور دعائیں میں اکثر میں اللہ سبحانہ ہوا کی کسی نہ کسی صفت کا وسیلہ موجود ہے تو دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلم ظلم اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے اور کیا کہا تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا لہذا اپنی طرف سے مجھے مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کیونکہ تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تین صفات ان لا اور پھر الا اللہ انتا کہ تیرے سوا کوئی اور گنا ہو کو بخشتا نہیں لہذا تو مجھے بخش دے اور آخر میں انہ کا انتر گفور رحیم تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی کی صفات کا روسی اکثر دعاؤں میں اسی طرح سے ہے تیسرا طریقہ کار وسیلے کا کہ بندہ اپنا کوئی خالص عمل جو اس نے فقط رب کی رضا کے لیے کیا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نہیں مقصد صرف اور صرف رضا الہی کا حصول ہو ایسا خالص عمل مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں بابو حدیث کے نام سے پورا باب ہے کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی سفر پر گئے بارش ہوئی تو ایک غار میں بنا لے جی انہوں نے اوپر سے پتھر گرا تو پتھر کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا اب پتھر ان سے ہٹتا نہیں تھا زور لگا لگا کے تھک گئے ایک کو سوچی کہ اب اللہ کے سامنے اپنا کوئی خالص عمل پیش کرو کہ ہمیں اس مصیبت سے وہ نجات دے تینوں نے اپنا اپنا ایک عمل ذکر کیا کہ اللہ میں نے تو جانتا ہے کہ یہ کام خالص تن تیرے لیے کیا اللہ اگر واقعہ تن میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو, تو ہمیں اس تکلیف سے مصیبت سے نجات دے دے تینوں نے اپنا ایک ایک عمل اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کرب اور مصیبت سے نجات دے دی پتھر ہٹ گیا وہ پھر چلتے بات اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالی کے اسماء حسنا کا وسیلہ یا کسی نیک صالح انسان سے دعا کرنے کا وسیلہ یہ ہے طریقہ کار جو شریعت نے سکھایا اور سمجھایا وسیلے یہ نہیں کہ کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کے بندہ کہہ دے اے اللہ فنانے بندے کے توفیل اور اس کے وسیلے اور اس کے واسطے سے مجھے بخش دے یا مجھے رزت دے دے یا یہ کر دے وہ کر دے کوئی بھی اس طرح کا کام یہ جائز نہیں اگر ایسا درست ہوتا تو کیا ضرورت تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن حنید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اور کیا ضرورت تھی سید جناب ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کروانے کی کیا دیتے اللہ نبی کے واسطے سے بارش لے دے, دے لیکن نہیں یہ طریقہ شریعت نے سکھایا ہی نہیں دوسری بات یہ کہ وسیلہ ایک جگہ کا نام بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امربن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو حیاح عل صلاح کی جگہ لا علیہ ولا بلّہ باقی کلمات جیسے موجن کہتا ہے ویسے کو اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے پھر اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو سما سلولیل وسیلہ کا پھر میرے لیے وسیلہ مانگو کیوں وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو نصیب ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جسے وہ مقام وسیلہ ملے گا اور فرمایا جس نے میرے لیے وسیع کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یا میری شفاعت حلال ہو جائے گی تو وسیلہ مقام ہے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وسیلہ مانگنا ہے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو ہر اذان کے بعد مجھ پر درور بھیجو اور درود بھیج کے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا کرے مقام محمود تو بہرحال یہ ہے وسیلہ ایک تو اللہ کا قرب حاصل کرنا اور دوسرا وہ مقام وسیلہ یہاں سے مراد ابتغو الہ وسیلہ پہلا مانا مراد ہے وجاہدوفی شبیلی ہی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جہاد کہتے ہیں سر توڑ کوشش کرنا اس میں سے سب سے افضل سر توڑ کوشش قتال والی ہے اللہ کے راستے میں کافروں کے خلاف لڑنے والی لَعَلَّكُم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ اپنے حسب و نصب میں فخر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور وہ اسی خوش فہمی میں ہر قسم کے جرائم کا ارتقاب کرتے رہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا بڑا محبوب اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور اس طرح کی کئی باتیں کہتے تھے جس طرح کے پیچھے بار بار بیان ہو چکا ہے تو اب اس آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر سے تم بہترین امت ہو تم خیرہ امت نخرجت تم بہترین امت ہو تمہارا نبی سب سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پھر بھی اب اس افضلیت اور اس مقام و مرتبے کی وجہ سے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اب ہمارے لیے سارا کچھ کرنا جائز ہوگا جو مرضی کرتے تھے آج کل مسلمانوں کی حالت یہی ہو گئی ہے نا کہ جی بس ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے یہی یہ حال عہدوں نے سارا کا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں جہنم میں جائیں گے ہی نہیں گئے بھی تو لن تسنارو اللہ یام محدود چند دن گنتی کہ ہمیں آگ چھوے گی اور پھر بلا ہم جہنم سے نکل آئیں گے وہ بھی آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بس اگر چلے بھی گیا تو نبی نے آ کر کرنی یا نہ نکل آئیں گے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا اعمال کرو اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور ان اعمال میں سب سے اولہ اور بہتر اعمال اللہ کا تقوی اور جہاد فی سبیر اللہ ہے تو اس کے ذریعے آخرت میں کامیابی ہوگی یہود کی طرح اگر بد عمل بن گئے تو نبی کی امت میں سے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان نے کفر کیا لو اندمی یقیناً <جَمِيعًا> اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ان کا ہو جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ و مثلاح ما اسی جیسا اور بھی لیفتدو بھی من اداب یوم قیاما تاکہ وہ قیامت کے جن کے عذاب۔ سے بچنے کے لیے وہ سارا کچھ فدیے کے طور پر دے دیں تو ما کب برامن ہوں وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمُ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے اللہ تعالی کہے گا کہ اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے زمین ساری اور اس کے خزانے سب کچھ وہ تیرا ہو جائے تو کیا تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے وہ سارا کچھ دے دے گا تو وہ کہے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم کا مطالبہ کیا تھا میرا مطالبہ تو یہ تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے لیکن تو شرک کیے بغیر رہا نہیں یعنی یہ اللہ سبحانہ ہوا کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے جنت مل جائے بندہ ایمان تو ہیت قائم رہے بس اتنا ہی کافی اور قیامت کے دن جو مرضی فجیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اسے قبول نہیں کیا جائے گا یورید و نا یخر ماہم بخار جینا منہا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں و ماہم بخار جینا منہا سے ہرگز نکلنے والے نہیں ولام اباب اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے یہ آیت کفار کے بارے میں ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے باقی جو گناہ گار مسلمان ہیں ان کے بارے میں تو جا بجا ولاحت موجود ہے کہ گار آدمی اگر مومن موحد ہو مشرق نہ ہو کافر نہ ہو مومن ہو تو ایسا آدمی بالآخر اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا و صارق و سارق تو فخر اے دیا ہما جزا کا اللہ واللہ عزیز حکیم اور چور کرنے والا اور چوری کرنے والی جو بھی ہو ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی جزا ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا نکال من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ تعالی عزیز حکیم سب پر غالب کمال حکمت والا ہے پچھلی آیت میں آیت محاربہ میں اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے جو لوگ لوٹ ماپ کرتے فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا بیان کی کہ ان کو بری طرح سے قتل کیا جائے بری طرح سے فولی پہ چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سیمت سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی چوری کی قانونی حد قانونی سزا مقرر فرما رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے حدیث میں وضاحت ہے کہ ہاتھ یہاں سے کاٹنا ہے ہتھیلی کو صرف جدا کرنا ویسے تو آپ کو بتایا کہ عربی زبان میں ہاتھ کندھے تک بولا جاتا ہے ہاتھوں کی انگلی سے لے کے کندھے تک یہ پورا یاد ہے ہاتھ لیکن حدیث میں وضاحت آگئی کہ سارا کندھے سے نہیں کاٹنا بلکہ کہاں سے کاٹنا ہے ہتھیلی سے ہتھیلی جدا کرنی اور پھر اسی طرح یہاں چھوٹی یا بڑی چوری کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ چوتھائی دینار چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی اگر چوری ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا اس سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور چور اگر اس کا کیس حاکم کے پاس قاضی کے پاس پہنچ گیا پھر اس کا ہاتھ باہر صورت کاٹا ہی جائے گا اگر اس نے چوری ربو دینار سے چوتھائی دینار سے زیادہ قیمت کی, کی ہو تو اگر معاملہ حاکم قاضی کے پاس نہیں گیا تو مالک نے یعنی کہ جس کا سامان چوری ہوا تھا اس نے اس کو معاف کر دیا تو پھر وہ سزا سے بچ جائے گا لیکن اگر معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا پھر نہیں پھر اس پر حد لگے گی مول ابن سفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ایک آدمی نے چوری کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تھی صفوان کی مالک بن صفوان نہیں صفوان صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کا میں ہاتھ کٹوا دوں میں نے اپنی چادر اس پر صدقہ کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے پاس لانے سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا عدالت میں اب کیس آ گیا اب اس پر شری حد لگے گی ہمارے پاس مابلہ پہنچنے سے پہلے پہلے کر دیتا تو ہو جاتا تو بہرحال اس کا ہاتھ کاٹا کچھ لوگوں نے تو چور کو سزا سے بچانے کے لیے بڑے بڑے ہیلے اور بہانے تلاش کر رکھے ہیں دو ہیلے ایسے ہیں کہ جن کی موجودگی میں کسی چور کا ہاتھ کاٹا ہی نہیں جا سکتا ایک تو یہ کہ عدالت میں جانے کے بعد مالک جس کا مال چوری ہوا ہے وہ کیا کرے کہ چرائی ہوئی چیز چور کو ہبا کر دے یا اس کو بیچ دے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ ہیلا ہے جو کہ حدیث کے واضح طور پر خلاف ہے کیونکہ حدیث میں واضح آ گیا کہ اگر ہیبا کرنا تھا صدقہ کرنا تھا ہمارے پاس آنے سے پہلے پہلے کر گئے تھے اور دوسرا یہ کہ چور پر شہادتوں کے ساتھ چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو چور دعویٰ کر دے کہ یہ جو مال مسروکہ ہے یہ میرا مال ہے میرا مال تھا تو پتہ نہیں اس کے پاس کیسے آگے لہذا میں نے چورا لیا خواب وہ اپنی ملکیت پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے دعوی کر لے کہ یہ بہان تو اس کا مال ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیسا ہیلا ہے چور کو بچانے کے لیے اب جو بھی چور وہ چوری اس کی ثابت ہو جائے تو کہہ دے کہ تھا ہی میرا یہ لہٰذا ہاتھ نہ کاٹو نہیں ہاتھ کٹے گا اس کا بہرحال اور بھی کئی ایک ہیلے بہانے ہیں جزی ماں کا سبا یہ اس کے اس گناہ کی سزا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت بھی ہے وہ تمام عمر لوگوں کے لیے چوری سے رکنے کا باعث بن جائے گا ہاتھ جو کٹا ہوا لوگ دیکھیں گے کہیں گے اس کا ہاتھ کٹا ہے کیوں چوری کی تھی اس نے نکال امبین اللہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے فمنتا ظلم ہی و اسلحہ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی فن اللہ یوب و تو ہی تو یقین اس کی توبہ قبول کرے گا ان اللّہ گفور الرحیم یقین اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی جس نے چوری کی لیکن چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالی اس کا گناہ معاف فرما دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چور توبہ کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا نہیں حد لگے گی پھر بھی حد ساکت نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے بارے میں کہا اس کا ہاتھ کاٹو اور چھے داغ دو داغ نہ کہتے ہیں جلانے کو ہاتھ کٹنے کے بعد رگیں کٹ جاتی ہیں خون نکلتا ہے تو فورن داغ دیا جائے تو وہ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے خون لکنا فوراً باندھو جاندہ خیر اس کا ہاتھ کٹا گیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے کہا اللہ سے توبہ کرو اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اللہ تلی توبہ قبول کرے حد لگی اور کہا توبہ بھی کرو توبہ بھی کروائی اس نے توبہ بھی کی تو حدود صرف گنا سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس گنا کا کفارہ بھی ہے جب کسی بندے پر حد لگ جاتی ہے نا تو اس گنا کا کفارہ ہو جاتا ہے اب وہ گنا کل عدم ہو گیا گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن حد لگنے کے باوجود بندے کو پھر بھی توبہ کرنی چاہیے اور اگر مثال کے طور پر کسی نے چوری کی اور جس کی چوری ہوئی ہے اس نے کیس ہی نہیں کیا عدالت پہ لے کے نہیں گیا ویسے چور کو چھوڑ دیا معاف کر دیا یا پتہ ہی نہیں چلا چوری کس نے کی ہے تو پھر ایسے بندے کے لیے توبہ اور استغفار ہی کافی ہے حد نہ بھی لگے کیونکہ عدالت میں جائے گا تو حد لگے گی ادھر پہنچا ہی نہیں توبہ استغفار کر لے کافی ہے الم تلم اللہ قسم کیا آپ نہیں جانتے کہ یقینا اللہ ہی کے لیے یہ اور زمین کی بادشاہی ہے یو ادب شاہ و یو فرم شاہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے واللہ اللہ علاشین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے یعنی کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ چور کی تھوڑی سی خطا پر اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا اب دیکھیں نا ہاتھ ایک انگلی کی دیت اگر کوئی ظلمن انگلی کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت ہے دس اونٹ پانچ انگلوں کی دیت پچاس اونٹ پچاس اونٹ اور آج کے حساب سے پچاس اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے پچاس اونٹ ڈیڑھ کروڑ تین لاکھ کا اوسطن آپ ووٹ لگا لیں دو لاکھ کا بھی لگائیں پھر بھی کروڑ روپیہ کروڑ روپئے کا ہاتھ ہے یہ قیمت ہے اس کی لیکن اگر یہی ہاتھ چوری کر لے پانچ ہزار روپئے کی ہاتھ کٹ جائے گا کیسا بے وقت ہو گیا جرم کرنے کی وجہ سے جرم نہ کرے تو کروڑ کا چوری کرے تو پانچ ہزار روپئے میں بھی ہاتھ کٹ جائے گا بلکہ اسے بھی کم میں روبو دینار اسے بھی تھوڑا بنتا ہے <coughs> بہرحال جو بھی جرم کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے یا چھوٹے مرتبے والے کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ ایک عورت اس کا نام بھی فاطمہ تھا اس نے چوری کی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لایا گیا بڑی شریف زادی تھی اونچے خاندان اپ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور کہا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا اس میں کسی کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ عظبین شاہ وجا فرولیمین شاہ جسے اللہ چاہتا ہے بخشتا ہے اسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے چوری کے علاوہ اور بھی کئی بڑے بڑے جرائم اللہ ان کے لیے حد مقرر کی چوری کی حد مقرر کی ہے اب یعنی کہ وہ معاملات جن میں زمین کے اندر و فساد با ہوتا ہے ان کے اوپر کڑی سخت سزائیں رکھی اب دیکھیں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں اس کی کوئی سزا ہے کوئی بھی محض شرک کی وجہ سے کوئی سزا دنیا میں مقرر نہیں ہے ہاں آخرت میں سزا ہے یو فر یا شاہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے وہ اللہ اللہ کرلی شین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا